عقید واسطیہ کا درس آپ کے سامنے مسلسل ہو رہا تھا لیکن دو تین ہفتوں سے مصروفیات کی بنا پر درس روک دیا گیا تھا آج سے دوبارہ انشاءاللہ یہ درس آج سے شروع ہو رہا ہے اور ایسے ہی جو بدھ کا درس ہوتا تھا سیرت صحابہ وہ بھی انشاءاللہ اس بدھ کو درس ہوگا اور داوا سنٹر میں اوپر کلاس روم میں ہمارے شیخ افتخار صاحب جو تعلیم دیتے تھے وہ تعلیم بھی اس ہفتے سے الحمدللہ للہ بلکہ گزشتہ ہفتے ہی سے ان کی تعلیم شروع ہو گئی ہے ایسے سارے دروس میں آپ تمام حضرات سے شرکت کی درخواست کی جا رہی ہے کیونکہ یہ قیمتی دروس ہوتے ہیں آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے دین کی معلومات ہوتی ہے لہذا ایسے دروس کے اندر ہم سب کو شرکت کرنی چاہیے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخش عام رب العالمین عقیدے واسطیہ کے اندر اللہ رب العالمین کے تعلق سے جو صفات ہیں اور جو ایک سچے مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے ان تمام چیزوں کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کے اندر بیان کیا ہے آج سے ان حدیثوں کو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے جن حدیثوں میں اللہ ابراہین کی صفات بیان کی گئی ہیں اور مصنف نے ان حدیثوں کو یہاں بیان کیا ہے اس سے پہلے آیتیں بیان کی تھی مصنف نے تمام آیتیں یا اکثر آیتیں جن آیتوں میں اللہ ابراہین کی صفات کا یا اس کے ناموں کا ذکر ہے اور یہاں سے ان حدیثوں کو ذکر کر رہے ہیں جن میں اللہ ابراہین کی صفات بیان کی گئی ہیں ساری حدیث نہیں لیکن اہم صفات اور اہم حدیثیں سب سے پہلے حدیث جو مصنف نے بیان کی ہے وہ اللہ رب العامین کے آسمان دنیا پر مزول سے متعلق ہے کہ اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر ہر رات کے آخری پہر نظول فرماتا ہے یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے بڑی مشہور حدیث ہے بلکہ بہت سارے علماء نے اس حدیث کو متوطق قرار دیا ہے اور متواتر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روایت کرنے والوں کی اتنی زیادہ تعداد ہو کہ ان سب کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا نا محال ہو نا ممکن ہو ایسی روایتوں کو حدیثوں کو متواتر کہا جاتا ہے تو پہلی حدیث انہوں نے مصرم الرحمۃ اللہ علیہ نمامتمیہ رحمۃ اللہ, اللہ علیہ نے اللہ کے نظور سے متعلق بیان کی ہے حدیث کیا یہ حدیث پہلے پڑھ لیتے ہیں اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے فقول فیب اللہ فاقیہ میںغ فرنی فعغ فرہ امام بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب آسمان دنیا پر ہر رات نظور فرماتا ہے یہ نیب کا آخر جب رات کا تیسرا حصہ یا آخری پہر باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت آسمان دنیا پر نظول فرماتا ہے فیقول تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں یہ کون ہے جو مجھے پکارے دعا کرے فا سجیب اللہ میں اس کی دعا کو قبول کر لوں میں یہ کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اسے دوں میں استغفر نہیں فعفر اللہ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور مجھ سے معاف کر دوں یہ حدیث ہے بڑی مشہور حدیث بلکہ متواتر حدیث اس حدیث کے اندر جو بنیادی مسئلہ ہے جس کے لئے مصنف نے اس حدیث کو پیش کیا ہے وہ اللہ ابرامین کے نظول سے متعلق ہے کہ اللہ ابرامین آسمان دنیا پر ہر رات آخری پہر نازل نازل ہوتا ہے فرماتا ہے اب اللہ تعالیٰ کے نظول کیسا ہے کیفیت ہمیں نہیں معلوم ہے اور تمام صفات کے بارے میں بار بار ہمیں بات کہتے آ رہے ہیں اور آپ لوگوں کو معلوم بھی ہوگا کہ جو صفات ہیں اللہ رب العامین کی ان صفات کے بارے میں ہمارا ایمان ہونا چاہیے لیکن کیفیت ہمیں نہیں معلوم ہے کیفیت اللہ رب العامین کو معلوم ہے جیسے اللہ رب العامن عرض پر مستوی ہے امام علیہ رحمتہ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ جب سوال کیا کہ اللہ تعالی اس پر کیسے مستوی ہے تو انہوں نے کیا جواب دیا جواب یہ دیا تھا کہ الاستواء معلوم استواء معلوم ہے یعنی استواء کا مطلب جانتے ہیں استواء مانے کیا ہوتا ہے بلند ہونا ٹھیک ہے یہ ہمیں معلوم ہے ولی ایمان بھی واجب اس پر ایمان لانا واجب ہے ول کیف و مجھول کیفیت مشہول ہے کیفیت ہمیں نہیں معلوم ہے وہ عمان البی واضم وہ اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدات ہے یہ قائدہ ہر صفت کے بارے میں ہے کہ اللہ رب الامین کی جو بھی صفت ہے تمام صفت کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ یہ صفت اللہ تعالیٰ کے شاعن شان ہے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات اکیلی اور تنہا ہے اللہ کی ذات میں اس کے کوئی برابر اور کوئی شریک نہیں ہے ایسے اللہ رب الامن بھی اپنی صفات میں اکیلا اور تنہا ہے اور اللہ رب الامین کی جو صفات ہے اس کے شایان شان ہیں ہم سب کا اس پر ایمان ہونا چاہیے لیکن کیفیت کا علم ہمیں نہیں ہے کیفیت نہیں معلوم ہے کیونکہ کیفیت نہ قرآن کے اندر بیان کی گئی نہ ہمارا نبی حدیثوں کے اندر بیان کیا نہ صحابہ نے بیان کیا لہذا کیفیت ہمیں نہیں معلوم لیکن اللہ رب کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر ہر رات آخری پہر نازل ہوتا ہے یا رضول فرماتا ہے تو یہ جو قاعدہ ہے یہ قائدہ ہمیشہ ہر صفت کے بارے میں ہمارے دماغ میں ہونا چاہیے کہ جب ہم کوئی بات کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفت کے تعلق سے تو اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہوتی ہے اور کیفیتیں مختلف ہوتی ہیں ایک انسان غصہ کرتا ہے دوسرا انسان بھی غصہ کرتا ہے دونوں انسان ہیں دونوں مخلوق ہیں لیکن دونوں کے غصہ ہونے کی کیفیت الگ الگ ہوتی ہے اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں دو لوگ ہیں دو عالم ہیں دونوں کا علم برابر نہیں ہے کسی کے پاس زیادہ علم ہے کسی کے پاس کم علم ہے تو یہ جو صفات ہیں مخلوقات کے درمیان ان میں بھی کیفیات کے اندر اختلاف ہوتا ہے فرق ہوتا ہے ہمارے پاس بھی ہاتھ ہیں لیکن نہیں ہے اور لوگوں کے پاس ہاتھ ہیں لیکن کیا سب کے ہاتھ ایک دم ہو بہ ایک جیسے ہیں برابر ہیں کسی کا ہاتھ چھوٹا ہے کسی کا ہاتھ بڑا ہے کسی کی انگلیاں چھوٹی ہیں کسی کی انگلیاں بڑی ہیں کسی کا خط لمبا ہے کسی خط چھوٹا ہے یہ سارا فرق ہوتا ہے کیفیت فرق ہوتا ہے ہمارے ہاتھ ہیں جانوروں کے پاس بھی ہاتھ ہوتے ہیں ہمارے پاس آنکھ ہیں جانوروں کے پاس بھی آنکھ ہوتی ہے لیکن کیا ہماری آنکھ اور جانور کی آنکھ برابر ہوتی ہے کیفیت میں فرق ہوتا ہے تو جب یہ مخلوقات کے درمیان یہ فرق ہے اور ہم سب اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ سارا فرق ہے تو ظاہر بات اللہ ابراہمین کی ذات سب سے مختلف ہے سب سے بڑی ذات ہے سب کا خالق ہے پھر اللہ ربراہین کی صفات کو مخلوق مخلوقات کی صفات پر قیاس کرنا یہ باطل ہے اللہ کی تعالیٰ کی صفات مخلوقات پر قیاس نہیں کی جا سکتی ہیں کیونکہ اللہ ابلامن جیسی کوئی ذات نہیں ہے لہٰذا اس جیسا کوئی سفات کے اندر بھی نہیں ہے تو اللہ تعالی آسمان دنیا پر نظول فرماتا ہے اس کے نزول کی کیفیت کیا ہے اللہ رب الامن زیادہ بہتر جانتا ہے ہمیں کیفیت کے بارے میں علم نہیں ہے ہم نہیں جانتے کیفیت کو اور کیفیت کے پیچھے انسان کو پڑھنا بھی نہیں چاہیے اور کیفیت کے پیچھے پڑھنا یہ ان لوگوں کا عمل ہے جو بدعتی ہوتے ہیں اسی کی بنیاد پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کے انکار کر دیا یا اس کی تعویل کی غلط تعویل کی اس کا غلط معنی بیان کر دیا کہ یہاں پر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اگر مانتے ہیں تو گویا کہ جیسے ایک انسان اپنے تخت سے نیچے نازل ہوتا اترتا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی تشبیح لازم آتی ہے نا از ہم یہ بات کہتے ہی نہیں ہے کیونکہ اللّہ تعالیٰ کی صفات اللہ کے شاعن شان اللہ کے لائق جیسے بندوں کی صفات بندوں کے لائق ایسے اللہ عبامین کی صفات اللہ کے لائق اللہ کے شاعن شان ہیں کیفیت کے بارے میں سوال کرنا امام نے کیا فرمایا اس کے بارے میں سوال کرنا بھی ہے نہیں پوچھنا چاہیے صاحبہ نے نہیں پوچھا سلب صالین نہیں پوچھا اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت کے تعلق سے لہٰذا سوال کرنا غلط ہے کسی نے دیکھا نہیں اللہ اور العمین کو بندوں پر قیاس بھی نہیں کر سکتے یہ وہی کے ذریعے سے معلوم ہو سکتا ہے لیکن پران و حدیث کے اندر اس کے تعلق سے کوئی چیز نہیں بیان کی گئی اس لیے ہمارا اس پر ایمان ہے اور یہ غبیہ سے متعلق غائب یہ جیسے قبر میں عذاب ہوتا ہے لوگوں کو اب عذاب کی کیفیت کیا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے لیکن ہمارا ایمان ہے کہ جو فاسق ہیں فاجر ہیں منافق ہیں کافر ہیں ان کو خبر کے اندر عذاب ہوتا ہے فطروں سے دو چار ہوتے ہیں لیکن کیفیت کیا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے جو اہل ایمان ان کو نعمتیں ملتی ہیں اکرام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ان کا ان کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اہل ایمان کے ساتھ کیونکہ اہل ایمان کے لیے قبر ہی سے اللہ عبامین کی طرف سے نیک بدلہ ملنا شروع ہو جاتا ہے قبر ہی سے تو ایسے لوگوں کو اللہ کی طرف سے نیک بدلہ ملتا ہے لیکن اس کی کیفیت کیا ہمیں نہیں معلوم ہے انسان نہیں بتا سکتا اس کو یہ تجربے والی چیز ہی بھی نہیں کہ کوئی انسان جائے قبر کے اندر سو کر کے دیکھ کر کے آ جائے کہ میں قبر میں سویا تھا اور جو ہے میں نے دیکھا اس طریقے سے شداب ہوتا ہے اس طریقے سے نعمتیں منتی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو یہ سب غیبیات سے متعلق ہے کے بارے میں کیا ہے سمع و اطانا آمنا و صدقنا ہم نے سنا ہم نے اطاعت کی ہمیں ایمان لائے ہم نے تصدیق کی جو قرآن بیان کیا گیا ہم نے سن لیا ہم نے اس کی اطاعت کی حدیث کے اندر بیان کیا گیا سنا ہم نے اس کی اطاعت کی ہم اس پر ایمان لائے ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں اللہ سچا ہے اللہ کی کوئی بات جھوٹی نہیں ہے نبی سچا ہے نبی کی کوئی بات جھوٹی نہیں ہے دین سچا ہے دین کے اندر کوئی بات جھوٹی نہیں ہے ایک مسلمان بھی سچا ہوتا ہے سچائی کو قبول کرتا ہے سچائی کو عام کرتا ہے اور اس طریقے جھوٹ نہیں بولتا لہذا یہ جو ساری باتیں بتائی جاتی ہیں صفات کے تعلق سے اس کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم ہے کیفیت ہمیں نہیں معلوم اللہ نظور فرماتا ہے نظور کیفیت کیا ہے یہ صرف نام کی مطابقت ہے شفات اور کیفیت کے اندر مطابقت نہیں ہے یہ باس آ رہی ہے نا نام کے اندر مطابقت ہے بس خالی جیسے ہماری آنکھ کو بھی تو آنکھ کہتے ہیں نا اردو زبان میں ہاتھی کی آنکھ کے لیے کیا اس کو آنکھ ہی تو اس کو بھی کہتے ہیں نا؟ یا کوئی اور لفظ کہا جاتا ہے اس کے لئے بھی تو ہی نام ہے نا اس کی بھی آنکھ کو آنکھ ہی کہا جاتا ہے اس کی زبان کو زبان ہی کہا جاتا ہے اس کی زبان کو کوئی اور نام نہیں دیا جاتا تو ایسے ہی نام کے اندر صرف مطابقت ہے یہ عبداللہ بن عباس اور ماترا زی کہ جنت کے اندر جو پھل ہوں گے وہ سارے پھل وہی ہوں گے دنیا میں ہم آپ کھاتے ہیں ان پھلوں کے نام بھی وہی ہوں گے جو سارے پھل ہم آپ کھاتے ہیں لیکن کیا دنیا کے پھل اور جنت کے پھل ایک جیسے ہوں گے نہیں ہوں گے کیفیت کے اندر فرق ہوگا خوشبو میں ذائقے میں حجم کے اندر تمام چیزوں کے اندر فرق ہوگا وہ صرف نام کی مطابقت ہوگی بس ایسے اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ صفات اللہ کے شاہ شان ہیں اور وہ صفت اگر بندے کے اندر ہے تو وہ صرف نام کی مطابقت ہے جیسے اللہ البرامین کی صفت ہے کہ اللہ البرامن خوش ہوتا آگے وہ ساری حدیثیں آئیں گی اللہ نضول فرماتا ہے ایک انسان بھی نزول کرتا ہے اترتا ہے نظرمانے اترنا ہوتے ہیں ایک انسان سیڑھی سے اترتا ہے جہاز سے اترتا ہے چھت سے ہے, اس کا بھی اترنا ہوتا ہے اللہ رب العامن مضور کرتا اترتا ہے لیکن یہ نام کی مطابقت خالی ہے صفت کے اندر لیکن کیفیت کے اندر دونوں میں کوئی برابری نہیں ہے کیفیت اللہ رب الامن کے شائع شان ہے کیفیت اللہ کی ذات کے شائع نشان ہے تو نام کی مطابقت سے کیفیت کے اندر مطابقت آنا ضروری نہیں ہے جیسے میں نے کہا کہ بھائی ایک عالم ہے بہت سارے علماء ہیں ان کو بھی عالم کہتے ہیں ان کو بھی عالم کہتے ہیں لیکن کیا دونوں کے علم کی کیفیت ایک جیسی ہے کیا دونوں کا علم برابر ہے نہیں برابر ہے فرق ہے دونوں کے علم کے اندر دو حافظ ہے مان لیجیے کیا دونوں کی تلاوت تجوید دونوں کا حفظ ازبر ہونا برابر ہے ہو سکتا ہے وہ بھی حافظ ہے لیکن وہ بھول جاتا ہے اس کی تلاوت اتنی اچھی نہیں ہے ہو سکتا ایسا ہوتا ہے حالانکہ دونوں کا نام حافظ ہے دونوں کو حافظ کہا جاتا ہے دونوں کو عالم کہا جاتا ہے تو مطابقت نام کی مطابقت سے کیفیت کے اندر مطابقت ہونا یہ ضروری نہیں ہے اور یہ جب مخلوقات کے اندر ہوتا ہے تو اللہ رب تو سب سے اونچی ذات ہے اور اللہ ابامن سب کا خالق اور مالک ہے لہذا اللہ رب الامن کے بارے میں اس طرح کے ذہن میں بات لے کر کے آنا کہ اللہ تعالیٰ نظول فرماتا تو کیسے نظول فرماتا ہے اور نزول فرماتا اترتا ہے تو جیسے ہمارا نزول ہوتا ہے جیسے ہم اترتے ہیں کیا اسی بھی اللہ اترتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں صرح کا سوچنا یہ شیطانی وسوسا ہے یہ سب سوچنا انسان کے لیے غلط ہے ایسا سوچنا حرام ہے انسان کے لیے اسی لیے جو گمراہ ہوئے اسی بنیاد پر گمراہ ہوئے وہ انہوں نے اللہ کی صفات کا انکار اس لیے کر دیا کہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر مزدور کرتا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ ایسے بندہ اترتا ہے ایسے وہ بھی اترتا نوزب اللہ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہم نے مخلوق سے کشمیر دے دی اب جب اللہ تعالیٰ جیسی کوئی ذات نہیں ہے تو اللہ کو پاک کرنے کے لیے اللہ کی صفاتی کا انکار کر دیا انہوں نے اس لیے یہ طریقہ کن کا اہل بدعات کا ہے جامعہ تھے معتضلہ تھے یا اس طریقے سے عشاعرہ ماتر جو ہیں ہم لوگوں کے علاقے اور ملکوں کے اندر جو اللہ اور برامن کو صفات پر ایمان رکھتے ہیں اکثر صفات کا انکار کرتے یا اس کی غلط تعویل کرتے ہیں اس کا غلط معنی بیان کرتے ہیں یہ ان لوگوں کا مناظ اور عقیدہ ہے جو سلب صالحین کے منہج پر چلنے والے ہیں اور جو سلفی ہیں اہل حدیث ہیں کیونکہ اہل حدیث ہی سلف صالحین کی منحط پر چلنے والے ہیں ان کا عقیدہ اور منحج یہ نہیں ہے وہ اللہ حرب الامن کی بیان کردہ تمام عصماں اور صفات پر ایمان رکھتے ہیں جیسے صحابہ ایمان رکھتے تھے سلف صالحین ایمان رکھتے تھے ان ناموں کی اور صفات کی کیفیت بھی بیان کرتے کیفیت اللہ تعالی کے حوالے کرتے ہیں بھی اللہ بیان کرتا ہے اپنے بارے میں کہ اللہ عرص پر مستطی ہے ہم کہیں اللہ عرص پر مستوی نہیں ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی بات کا انکار ہے کہ اس کا ہم غلط معنی بیان کر دیں نبی فرماتے ہیں اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والا اللہ تعالیٰ خود ہے اس کی ذات ہے اس کے بعد انبیاء ہوتے تھے ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر رضول فرماتا ہے اب ہم اسے اس کا انکار کر دیں کہ اگر ابھی مانیں گے تو بندوں کی چشویل عظیم آتی ہے بندوں جیسی صفت ہو جاتی ہے لہذا ہم انکار کر دیتے ہیں رہے گا نہ بجے گی بانس لی. یہ لوگوں نے اپنایا کہ بھئی ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے امت ر حدیث کو قبول کیا ہے اللہ کے سل فرما رہے ہیں صادق ہیں آپ امین ہیں سچے ہیں اور ہم انکار کر دیں کہ نہیں ہم نہیں مانتے اس بات کو تو یہ اہل بدعات کا شیوا ہے جو صلاب صارحین کے عقید اور منحص پر لوگ ہیں وہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نذور فرماتا لیکن کیفیت ہمیں نہیں معلوم اگر کوئی کیفیت بیان کرتا تو بداتی ہے وہ اہل بدعت میں سے ہے ہم کیفیت نہیں بیان کرتے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے دو ہاتھ اللہ کی دو آنکھیں ہیں لیکن اللہ کے شاعن شان ان کیفیت کی وہ نہیں بیان کرتے کیفیت کا علم ہمارے پاس نہیں ہے لیکن یہ صفت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اللہ نے خود بیان کیا قرآن میں نبی نے بیان کیا حدیثوں کے اندر لہذا ہم ان کا انکار نہیں کر سکتے تو شدید سے جو سب سے بنیادی مسئلہ جو ثابت ہوتا ہے اور جو ہمارے درمیان جو سلف سارم کے عقید المنہج پر ہیں اور ان لوگوں کے درمیان جو سلم سارن کے عقیدے مرحذ پر نہیں ہے بنیادی مسئلہ آئی ہے وہ لوگ اللہ رب کے علوہ ذات کا انکار کرتے ہیں اس یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ رب ہر جگہ نہیں ہے اللہ رب اوپر ہے کیونکہ انسان جب اترتا تو اوپر سے نیچے اترتا ہے اس کا کے مطلب کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے نیچے نہیں ہر جگہ نہیں ہے اس حدیث یہ بھی عقیدہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب الامن ہر جگہ نہیں ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کا عقیدہ ہے بڑی بڑی بولیوں سے پوچھیں گے مفتیوں سے کہ اللہ کہاں ہے کہیں گے کہ اللہ ہر جگہ ہے کوئی کہے گا آپ ایسا سوال ہی مت کرو کہ اللہ کہاں ہے مت پوچھو ایسا پوچھنا جائز نہیں ہے ایسا پوچھنا غلط ہے آپ اللہ کے بارے میں پوچھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے بھائی ہمارے نبی نے پوچھا تھا نا ایک لوڈی تھی اور اس لوڈی کو ایک صحابی نے جن کا نام مہاو محکمہ سولمی سے مسلم کے دیس ہے انہوں نے ایک تھپڑ مار اوت پہاڑ کے پاس ایک دن وہ گئے دیکھا کہ بکری غائب ہے تو انہیں غصہ آ گیا ایک تھپڑ مار دیا بعد میں گھر آئے افسوس کرنے لگے اور اللہ کے رسول کے پات تشریف لائے اور کہنے لگے کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ اس روٹی کو میں نے تھپڑ مار دیا اب میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں کیا کرنا چاہتا ہوں آزاد کرنا چاہتا ہوں ہمارے نوی نے کہا کہ اس کو میرے پاس حاضر کرو میں اسے سوال کروں گا پوچھوں گا کچھ کہ وہ مومن ہے یا مومن نہیں ہے مسلمان ہے مسلمان نہیں ہے کیونکہ مسلمان لونڈی اور مسلمان غلام کا آزاد کرنا یہ ادرک کا کام ہے یہ زیادہ ثواب کا کام ہے تو اس کو میرے پاس حاضر کرو وہ لونڈی لائی گئی تو آپ نے دو سوال کیا تھا سب سے پہلے سوال کیا تھا عین اللہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے یہ سب سے پہلا سوال کیا ہمارے نبی نے آج ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ایسا سوال کیوں کرتے ہو ہمارے نبی نے سوال کیا تھا اگر کوئی سوال کرے اور اعتراض کرتا ہوا ہے کہ نبی پر اعتراض کرتا ہے کیونکہ سب سے پہلے ہمارے نبی نے سوال کیا اس لیے آج بھی ہمارے پاس بہت سارے لوگ ہمارے یہاں ہیں حافظ اور مفتی تو ہم ان سے یہی سوال کرتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے ان کا امام جانچنے کے لیے کہ وہ اہل حدیث ہیں سلب صالین کے عقیدے پر یا نہیں ہیں پہلے ہی سوال میں مار کھا جاتے ہیں کہتے ہیں کچھ تو دائیں بائیں جھانکتے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں نہیں معلوم مجھے نہیں بتایا گیا کوئی کہتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے کوئی کچھ کہتا کوئی کہتا ہے لیکن جواب نہیں دے پاتے جو ایسے کے ساتھ رہتے جن کا عقیدہ ٹھیک ہے منحص ٹھیک ہے تو کچھ جواب دے پاتے ہیں ورنہ لوگ نہیں جواب دے پاتے حالانکہ یہ بنیادی بات ہے ہمارے پوچھا کہ ہمارے نبی نے اللہ کہاں ہے تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے آسمانوں کے اوپر پھر آپ نے پوچھا میں کون ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ نے کیا کہا تھا عاطفہ نہ اسے آزاد کر دو یہ مومن ہے مسلمان ہے یہ مسلمان اور مومن ہونے کے لیے عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر پڑا ہے اگر یہ عقیدہ نہیں گیا کہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے اسلام نہیں اس کے اندر آپ نے دونوں کا صحیح جواب کی بنیاد پر کہا کہ اسے آزاد کر دو مومن ہے مسلمان ہیں وہ اللہ نے کتنا فرمایا قرآن کے اندر اللہ عرش پر سات جگہوں پر اور میں بات بار بار کہتا ہوں کہ شیخ الاسلام التمیہ سے ان کے شاگرد علامہ امام ابن القیم رحمتہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ ایک ہزار سے زیادہ دلیلیں ہیں. اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اوپر ہے ایک ہزار سے زیادہ دلیلیں لیکن یہ ایک ہزار دلیلیں ان کے لیے بیکار ہیں جو صحیح مناج کا ہوتا نا اس کے لیے ایک قائد کافی ہوتی ہے ایک حدیث کافی ہو جاتی ہے لیکن جس کو نہیں ماننا ہے جو غلط عقیدے کے غلط مناج کے ہیں پورا قرآن کے لیے کافی نہیں ہوتا پوری حدیثیں کافی نہیں ہوتی قرآن موجود ہے نا کیا ان کے لیے کافی ہے قرآن ہی قرآن سے لوگ بدتیں ثابت کرتے ہیں نا عز حدیث سے لوگ بدعتیں ثابت کرتے ہیں تو یہ بہت بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرص پر ہے وہ عقیدہ اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اترتا ہے نزول فرماتا ہے نزول اوپر سے نیچے کے لیے ہوتا ہے جب المین اوپر سے تشریف لاتے تھے قرآن لے کر کے آتے تھے وہی ہے کہ نہیں ہے اوپر سے لے کر کے آتے تھے ہمانوی کہاں گئے تھے مہراج میں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو مہراج میں جانے کی ضرورت کیا تھی آپ کو گئے نا اللہ کے قریب ہو نا سات آسمانوں کی، کیا نے سیر کی انبیاء سے ملاقات کی معراج کا واقعہ پیش آیا معراج کا جشن منائیں گے لیکن معراج سے ثابت کیا ہوتا انہیں اس پر ایمان نہیں لائیں گے ہے نا معراج کا جشن مناتے ہمارے یہاں جی ستائیس رجب کو لیکن معراج سے حقیقی پیغام کیا ہے امت کے لیے لوگوں کے لیے اس پیغام کو بھول جاتے ہیں اس پیغام کو نہیں مانتے اس پر ایمان نہیں لائیں گے کہ بھائی اللہ تعالیٰ جب اگر ہر جگہ ہے تو آپ اوپر کیوں گے بھائی یہیں کہیں ملاقات کر لیتے اللہ تعالیٰ سے جب ہر جگہ اللہ تعالیٰ ہے تو اوپر جانے کی کیا ضرورت ہے تو اللہ رب الامن عرش پر جلوہ فروز ہے بلند ہے یہ. یہ عقیدہ ہونا چاہیے ہر مومن مسلمان کا اگر یہ نہیں ہے تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ اس کی بنیاد پر کہا کہ مومن ہے اسے آزاد کر دو پہلی بات کیا کہ اس نے کہا کہ اللہ اوپر ہے دوسرا کیا کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے نبی عالم الغیب نہیں تھے یہ بھی بہت, بہت بڑا مسئلہ ہمارے ہیں ایک بہت بڑی جماعت ہے جو کہتی ہے کہ اللہ کے رسول عالم الغیب تھے آپ غیب جانتے ہیں، یہ اللہ تعالی کے ساتھ شرک ہے بڑا شرک اللہ معاف نہیں کرے گا یہ اسمال صفات کے اندر شرک ہے یہ صفت اللہ کے لیے خاص ہے کل انم الغیبلّہ آپ فرما دیجئے اللہ تعالی ہی کے پاس غیب کا علم ہے مفات الغیب اللّہ علم اللہ ہی کے پاس غیب کی چابیاں اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا ہے کتنی ساری آیتیں ہیں قرآن کریم کے اندر لیکن جس کو نہیں ماننا نہیں مانے گا ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول عالم الغیب تھے اگر عالم الغیب تھے تو آپ کو بتا دینا چاہیے تھی دی کہ مومن ہے یہ مسلمان ہے اہد پہاڑ کتنا دور ہے مدینے سے اہد پہاڑ کے پاس تھی لڑکی وہ جو ہے لوڈی وہ ہمارے نبی کے پاس آئے نبی سے کہا کہ میں اسے آزاد کرنا چاہتا ہوں آپ نے کہا جاؤ اس کو لے کر کے آؤ بہت پہاڑ گئے بہت پہاڑ کے پاس رہتی تھی وہ لوڈی وہیں اس کا چھوٹا سا گھر بنا کر کے دیا ہوگا یا جو بھی وہاں رہتی وہاں سے گئے اس کو لے کر کے آئے ان کو ہماربی کے سامنے حاضر کیا نبی نے سوال کیا پھر اس نے جواب دیا اگر عالم الغیب ہوتے تو بتا دیتے نا کہ بھائی جا کر کردو مسلمان ہے میں جانتا ہوں تو مومن ہے جی ہاں جس کو تم نے تپڑ مارا ہے لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا کہا کہ اس کو ہمارے پاس لے کر کیا ہو آپ نے سوال کیا جواب دیا تب اس کو آپ نے آزاد کرنے کا حکم دیا تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے یہ عقیدہ جو بنیادی عقیدہ ہے اسلام کا کہ اللہ تعالیٰ عرص پر مستوی ہے عرص پر بلند ہے عرص پر جلوہ افروز ہے اوپر ہے اللہ حب العمن اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے اللہ سینوں میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر جگہ ہے نعوذ باللہ من ضالد جی ہاں ہر جگہ یعنی مسجد میں بھی ہے مندر میں بھی ہر جگہ ہے جی ہاں مہاجر امداد اللہ مکین سناب لوگوں نے بہت بڑے صوفی ہیں دو بندیوں کے بہت بڑے صوفی مہاجر کہتے ہیں ان کو کیونکہ وہ ہندوستان سے یہاں آ تھے کہاں پر مکہ تو ان کو مہاجر کا لقب لوگوں نے دے دیا انہوں نے کہا کہ جو لا الہ الا اللہ ہے اس کے تین مراتب ہیں لا الہ الا اللہ کے پہلا مرتبہ لا الہ الا اللہ کا جو عام لوگوں کے لیے کہ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے دوسرا مرتبہ کیا ہے کہ لا مقصود الا اللہ. کہ اللہ کے علاوہ کوئی مقصود نہیں ہے ہمارا یہ جو اس سے اونچے درجے کے لوگ ہیں اور جو تیسرے درجے پر پہنچ جائے گا جو فنا فلہ ہو جائے گا اللہ کی ذات میں فنا ہو جائے گا اس کا مطلب ہوگا کہ لا الہ الا اللہ کا لا موجود الا اللہ کی دنیا میں اللہ ہی کا وجود ہے اللہ کے علاوہ کسی چیز کا کوئی وجود نہیں ہے اس عقیدے کیا کہا جاتا ہے ہاں؟ وحدت الوجود کا عقیدہ ہر چیز میں ایک چیز ہے ایک ذات ہے وہ عادت ایک ہوتا نا وجود ہر چیز میں ایک ذات ہے بس یعنی اللہ ہر جگہ اللہ ہر چیز میں پتھر میں کنکر میں فلاں فلاں ہر چیز میں اللہ یہی تو صوفیوں کا عقیدہ ہے وہ الوجود اسی کو کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ اللہ تیسرا درجہ ہے مرتبہ وہ جو اونچے درجے کے لوگ ہیں جو عبادت کر کر کے اور ذکر کر کر کے اپنے آپ کو بہت اونچا کر لیے لوگوں کے یہاں اس کا مطلب یہ کہ پوری دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی وجود ہی نہیں ہے وحت الوجود کا عقیدہ جی ہاں جبکہ اللہ تعالی آسمانوں کے اوپر عرص پر جلوہ فروز ہے یہ قرآن اور حدیث کا صحابہ کا تمام انبیاء کا عقیدہ یہ تھا ایسا نہیں کہ ہمارے دین کا ہمارے نبی کا نہیں ہستے آدم سے لے کر کے ہستے آدم کو اللہ نے کہاں سے اتارا تھا اوپر ستاور اللہ رب العمی نے ان کو استع آدم کو سدا کرنے کا حکم دیا فرشتوں کو سب چیزیں اوپر ہوئیں اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے آسمانوں کے اوپر عرش کے اوپر اللہ رب العمین اتنے سارے دلائل ہیں ایک دلیل ہے لیکن پھر بھی لوگ نہیں مانتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش کے موجود ہے کیونکہ ان کے مولویوں نے بزرگوں نے ہی بتایا ان کو تو ان کے ہاں ان کا بزرگ دلیل ہوتا ہے قرآن و حدیث دلیل نہیں ہوتی ہے ہمارے یہاں قرآن و حدیث دلیل ہوتی ہے ایک ہی نہیں قرآن میں آگے حدیث میں آگے الحمد چاہے ہم برسوں سے کرتے آ رہے ہوں فوراً اس کو چھوڑ دیتے یہ پہچان ہے اہل حق ہونے کی حدیث آ گئی قرآن آ گیا سلف سارن کی فہم کے مطابق ہے مانا اس کا صحیح ہے فوراً مان لیتے ہیں چاہے برسوں سے کرتے آ رہے ہوں یہ نہیں کہتے بھی ہم تو اتنے زمانے سے کرتے آ رہے ہیں باپ دادا کرتے یار ہم نہیں چھوڑیں گے اس کو نہیں فوراً مان لیتے ہیں تو یہ بہت بڑی دلیل ہے اہل حق ہونے کی جی وہ لوگ کب مانیں گے حدیث کو جب ان کے امام کی طرف سے بات آئے گی وہ حدیث کو ماننے کے لیے حدیث کو ماننے کے لیے حدیث کو امام کا محتاج سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے امام کہیں گے تب مانیں گے نہیں کہیں گے تو نہیں مانیں گے اہل حق کا سیوا یہ ہے کہ نہیں حدیث کسی امام کا کسی عالم کی محتاج نہیں ہے حدیث کا مانا صحیح ہے حدیث صحیح ہے وہ حدیث کو ماننا ہر مسلمان کے رواجی بہت ضروری ہے تو اس حدیث سے جو مسلم وسلم نے بیان کیا وہ یہ کہ اللہ برامن آسمان دنیا پر نظول فرماتا ہر رات یہ عمل ہوتا ہے تو اسے بھی معلوم ہوا کہ اللہ حربلامی اور یہ نزول حقیقی ہے یہاں جو اہل بدات ہیں انہوں نے اس کا کیا مانا لیا حدیث کا انکار نہیں کیا انہوں نے, انہوں نے کہا کہ نزول سے مراد یہ تین بات انہوں نے بیان کی ایک تو یہ کہا کہ اللہ تعالی کا حکم نازل ہوتا ہے اللہ کا حکم کیا اللہ تعالی کا حکم صرف رات کے آخری پہر نازل ہوتا ہے یا ہمیشہ نازل ہوتا ہے ہمیشہ نازل ہوتا ہے دنیا میں ہمیشہ کوئی مرتا ہے کوئی جو ہے پیدا ہوتا ہے کوئی بیمار ہوتا ہے کسی کو شفا ملتی کوئی کچھ ہوتا دنیا میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہمیشہ نازل ہوتا رہتا ہے وہ کہتے ہیں یہاں پر برادری کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ تمہارا کہنا غلط ہے حدیث کے الفاظ پر اگر غور کرتے تو معلوم ہوتا حدیث میں کیا کہا گیا ین ضلع و ہمارا رب نزول فرماتا ہے اللہ تعالی کا حکم تو ہمیشہ نازل ہوتا ہے تو کسی وقت سے مقید نہیں اللہ کا حکم ہمیشہ نازل ہوتا ہے ایک نہیں اور پھر آگے کیا فرمایا کہ اللہ کیا کہتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے پکارے تو کیا اللہ تعالی کا حکم یہ کہتا ہے کوئی ہے مجھے پکارے میں اس کی دعا قبور کروں کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے دوں کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کی مغفرت کروں کہ اللہ تعالی کا امر اس کا حکم یہ کہتا ہے کر کے اللہ تعالی کی ذات کہتی ہے یہ حکم کیسے کہے گا بھائی کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا وہ کوئی ذات ہے حکم وہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اللہ کی شفت ہے وہ وہ کیسے کہے گا کہ بھائی میں مجھ سے مانگوں میں دینے والا ہوں یا مجھ سے مخف طلب کرو میں مخف طلب کرنے والا ہوں مغفرت اللہ تعالیٰ طلب جو ہے کرنے والا نا تو ایک معنی انہوں نے بیان کیا مانا باطل ہے دوسرا معنی بیان کیا انہوں نے کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اللہ کی رحمت کیا اللہ کی رحمت بھی یہاں پر بھی وہی شکال ہوتا ہے اعتراض جو پہلے پہ اعتراض ہوا کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت آخری پہر ہی نازل ہوتی ہے جو بھی نعمت انسان کے پاس اللہ تعالی کی رحمت کی بدولت ہی حاصل ہوتی ہے اومک نعمتن فرمین اللہ جو بھی نعمت آپ کے پاس ہے اللہ البرامن کی طرف سے تو کیا اللہ تعالیٰ کی نعمت صرف آخری پیر نازل ہوتی ہے اور اوقات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں نازل ہوتی ہے ہاں ہوتی نازل نہ اللہ کی رحمت تو ہمیشہ نازل ہوتی رہتی ہے اللہ کی رحمت نازل نہ ہو تو کسی کو پانی کا گھٹنا بھی ملے کسی کوئی نعمت نہ ملا اللہ کی رحمت اگر نہ نازل ہوتا ہو تو اللہ کی رحمت ہمیشہ نازل ہوتی رہتی لہٰذا اس کا یہ معنی بیان کرنا کہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی غلط ہے تیسرا معنیٰ کیا بیان کیا کہ اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں نہ ازب اللہ ظالق اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں تو اللہ کے فرشتے تو بھی ہمیشہ نازل ہوتے ہیں کہ نہیں حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ اثر کے وقت فرشتوں کے کا مضول ہوتا ہے جو دن بھر ہمارے ساتھ رہتے ہیں اثر تو فرشتے جاتے ہیں دوسرے فرشتے آتے ہیں ایسی فجر کے وقت میں جاتے ہیں فرشتے اللہ رب العامن کے پاس اور کچھ فرشتے نازل ہوتے ہیں ایسے ہی انسان کی حفاظت کے حفاظ کے جو انسان آیت القرسی کی تلاوت کرتا ہے اللہ کی طرف سے ایک نگراں مقرر ہوتا ہے جو اس کی حفاظ کرتا ہے تو فرشتوں کا معذور اترنا ہمیشہ ہوتا رہتا ہے تو یہ کہنا کس کہ سے فرشتے براد ہیں یہ حدیث کا غلط معنی بیان کیا جا رہا ہے غلط معنی بیان کیا جا رہا ہے کہ صحابہ نے سزیش کمانا ہی بیان کیا تھا اللہ کے فرشتے نہیں ہیں اور فرشتہ کا کہے گا کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو بول کروں گا یہ تو شرک ہو جائے گا ہم تو اللہ سے پکارتے ہیں اللہ کو ہم کس کو پکارتے ہیں اللہ کو پکارتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے اللہ مجھے اولاد دے دے اللہ تعالیٰ میری بیماری دور کر دے اب ہم فرشتے سے کہیں اے فرشتہ تو میری بیماری دور کر دے میں تم سے روزی تو مجھے روزی دے دے میں گنگار ہوں میرے گناہوں کو معاف کر دینا اُس بلّہ تو گویا کی شرک کی تعلیم دی جا رہی ہے یعنی جب انسان صحیح راستے سے بھٹکتا ہے تو ایسی ایسی عجیب باتیں کہتا ہو کچھ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میری بات کتنی خطرناک بات ہے کہ عقیدے پر ضرور پڑتی ہیں کہ شرک کی کتاوت گویا کی دی جا رہی ہے کہ فرشتہ کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کرنے والا ہوں مجھے مجھ سے طلب کرو میں تمہیں معاف کرنے والا ہوں مجھ سے مانگو میں تمہیں دینے والا ہوں فرشتہ کیا دینے والا سب محتاج اللہ رب البرامین کے سب اللہ کے محتاج اللہ دینے والا ہے یافقرا اللہ اللہد لوگوں سب کے سب اس میں امیر غریب فرشتے انبیاء سب داخل ہے سب اللہ کے فقیر ہے سب اللہ کے محتاج ہے اللہ سب سے بے نیاز اللہ تعریف والا سب سے بے نیاز اللہ برامن ہے دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو سب ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں امیر غریب کا محتاج ہوتا ہے غریب امیر کا محتاج ہوتا ہے مرد بیوی بی کا محتاج بیوی بی مرد کا محتاج ہے باپ بیٹے کا محتاج ہے بیٹا باپ کا محتاج ہے دنیا میں کوئی ایسا نہیں بادشاہ بھی محتاج ہے غریب کا وہ بھی محتاج ہے کمپنی کا مالک وہ بھی محتاج ہے ہڑتال ہو جاتی کیا ہوتا ہے کمپنی لوگ آ کر کے مندت سماجت کرتے کہ بھی ہمارے یہاں کام کرو بہت خسارا اور نقصان ہو رہا ہمارا ایک دن میں کروڑوں کا نقصان ہو رہا ہے ہوتی نہیں ہڑتال ہمارے ملکوں کے اندر منت سماج کی جاتی کہ نہیں جاتی ہے کمپنی کے مالک آگے کہتا بھائی کام کرو سیلری بڑھا دیں گے آپ کی مطالبات پورے کریں گے آپ جو مانگ رہے دیں گے ہم کریں گے ہاں کر کے ان کا محتاج ہے کمپنی نہیں چلے گی تو اس کو روزی کہاں سے ملے گی کہاں سے اس کے پاس پیسہ آئے گا تو محتاج ہے وہ کمپنی کے مالک ہے, لیکن ورکروں کا محتاج ہے کام کرنے والوں کا محتاج ہے وہ. جی ہاں اور نہیں ہوگی تو کون بادشاہ کی کا کام کرے گا کوئی نہیں کرے گا اس لیے سب ایک دوسرے کے محتاج لیکن اللہ ربامین کسی کا محتاج نہیں اللہ اگر پوری دنیا اللہ کی نافرمان ہو جائے تو بھی اللہ رب الامین کے راضی خونے میں اس کے خالق ہونے میں اس کی رضاقیت اور اس کی ربوبیت کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا اللہ کی بے شمار مخلوق اللہ کی بات کرنے والی اور اگر سب کے سب اللہ رب الامین کے موتی فرما بردار بن جائیں تو کیا اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قوت میں کچھ اضافہ ہو جائے گا نہیں اللہ کی نافرمانی کریں گے ہمارا نقصان ہے اللہ کی بات و بندگی کریں گے ہمارا فائدہ ہے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے اللہ اسی لیے کہا کیا اللہ الغنی اللہ بے نیاز ہے اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے نہ ہماری باتوں کا محتاج ہے نہ ہماری اطانتوں کا محتاج ہے آپ نافرمانی کرو گے ہم کریں گے اللہ کی نافرمانی ہمارا نقصان اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے اللہ کی بے شمار مخلوق اللہ کی بات کرنے والی تو یہ معنی بیان کرنا یہ تو حد درجہ جہالت کی بات ہے کہ یہاں پر نظول سے مراد کیا ہے فرشتے کا نزول مراد فرشتے نازل ہوتے ہیں میں نے کہا کہ فرشتے ہمیشہ نازل ہوتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ اگر فرشتہ مانیں گے یہاں پر تو یہ گویا کی شرک کی بات کہی جا رہی نوز بلّہ کہ اللہ کے علاوہ فرشتوں کو پکارو فرشتے اولاد دیں گے فرشتے تمہاری ضرورتیں پوری کریں گے فرشتے تمہاری مغفرت طلب کریں گے مغفرت کریں گے, گے یہ سب کام اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اعمال خاص ہیں ان میں اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا نہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہوتا ہے مغفرت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے آپ کے پیر صاحب مجھے معاف کر دو گناہوں کو کون سا گناہ جو اللہ تعالیٰ سے متعلق ہے اگر آپ نے کسی بندے پر ظلم کیا ہے تو آپ اسے کر سکتے ہیں کیونکہ بندے کا حق ہے لیکن آپ ایسا گناہ کر رہے ہیں شرک کر رہے کہیں کہ نبی صاحب مجھے معاف کر دیجئے فلانے صاحب مجھے معاف کر دیجئے نہیں یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ گناہ ہے یہ جی اگر بندوں سے متعلق ہے تو آپ بندوں سے آپ جا کر کے معافی مانگ لیجئے تلافی کروا لیجئے لیکن اگر اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہو جائے گا اللہ اولاد دینے والا ہے آپ کسی اور جا کر کے مانگے اللہ تعالیٰ شفا دینے والا کسی اور جا کر کے شفا مانگے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے یہ. تو یہ کہنا کہ فرشتے مراد ہیں یہ حد درجہ جہالت کی بات ہے غلط بات ہے اس میں ایک پہلو اور بھی ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نظور فرماتا ہے آسمان دنیا پر آخری پہر میں تو اس کا کیا فائدہ ہمارے لیے فائدہ یہ ہے کہ ہمیں اس رات کا اہتمام اس وقت کا اہتمام کرنا چاہیے اس وقت دعا کرنی چاہیے وہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے آپ مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا اللہ تعالیٰ آپ کی محتاجگی کو دور کرے گا کیونکہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کا ہم کو اہتمام کرنا چاہیے خاص خیال رکھنا چاہیے اس لیے آخری پہل کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے آخری وقت کی جو تعجد ہوتی ہے جو قیام العل ہے وہ بہتر وقت ہوتا ہے کہ انسان آخری وقت میں تعجد کی نماز پڑھے کیونکہ اس وقت اللّہ تعالیٰ دنیا پر ہوتا ہے اور آپ جو کچھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے اللہ رب العن اسے قبول کرتا ہے آخری پہر کی تعمین کیسے ہوگی آخری پہر کی تعمیر یعنی کیسے معلوم پڑے گا کہ آخری پہر شروع ہو گیا رات کا رات کا آخری پہر شروع اس کے جو ہے معلوم کرنے کے لیے بہت آسان طریقہ آسان طریقہ یہ ہے کہ سورج غروب ہونے سے لے کر کے اور فجر کی اذان تک اس حصے کو آپ تین حصوں میں تقسیم کر دیجئے ٹھیک ہے رات کی شروعات کب ہوتی ہے سورج غروب ہونے سے لیکن دن شروع کب ہوتا ہے اس کے بارے میں کچھ علماء تو یہ کہتے ہیں کہ سورج نکلنے سے اور کچھ علماء یہ کہتے ہیں فجر کی اذان سے فجر سے شیخ ریم المی رحمتہ اللہ نے بہت پیاری بات کہی وہ کہہ رہے ہیں کہ فلکی اعتبار سے رات ایک دن کی شروعات سورج نکلنے سے ہے لیکن شرعی اعتبار سے شریعت کی نظر میں شریعت کی روشنی میں دن کی شروعات کس سے ہوتی ہے فجر سے ہوتی ہے فجر سے لہذا جو بھی شرعی چیزیں ہیں عبادات وغیرہ ہیں وہ جب آپ اس کو سورج کے ڈوبنے کے بعد سے لے کر کے فجر کی جو اذان ہوتی اس وقت تک کے حصے کو آپ تین حصوں میں تقسیم کر دیں تو آخری جو ہوگا اس کا آخری پہر ہوگا مثال کے طور بارہ گھنٹے کی رات ہے ٹھیک ہے بارہ گھنٹے کی رات ہے تو آخری جو چار گھنٹہ ہوگا فجر کی اذان تک وہ آخری پیر مانا جائے گا تیاں بارہ ہوتا نا ابھی کب اذان ہوتی ہے فجر کی چار پچیس پہ ہوتی ہے نا چلیے ساڑھے چار بجے ہوتی ہے ساڑھے چار بجے مان لیجئے اور سورج اور ڈوبتا کب ہے سورج پانچ بجے گھنٹہ ہو گیا ساڑھے گیارہ گھنٹے ہو گئے ساڑھے گیارہ گھنٹے کو تین حصوں میں آپ تقسیم کر دیجیے تو کتنا ہوگا چار گھنٹے سے کچھ کم ہوگا اگر بارہ گھنٹہ ہو تو چار گھنٹہ ہوتا اب آدھا گھنٹہ کم ہو گیا ہے تو آپ اے دس منٹ کم ہو جائے گا سمجھ لیجیے تو آپ یہ سمجھیے کہ ساڑھے چار بجے دان ہے تو آخری پار کب ہوگا گویا کی بارہ نہیں ایک دس سے ہوگا ایک دس دو دس تین دس چار دس نہیں ایک دس سے نہیں ہوگا بھائی بھائی اس کو تین حصوں میں تقسیم کرنا ہے آپ جی بارہ دس سے شروع ہوگا نا بارہ دس ایک دس دو دس تین دس چار دس نہیں تو چار گھنٹے زیادہ ہو جائے گا چار گھنٹے سے کم چاہیے ہم کو چار گھنٹہ اگر بارہ گھنٹہ ہوگا تو آپ سمجھیے جو ہے بارہ چالیس سے شروع ہوگا بارہ چالیس سے شروع ہوگا ہے نا یا اور بعد میں ہوگا بارہ چالیس ہوگا نا بارہ چالیس ایک چالیس دو چالیس تین چالیس چار ساڑھے چار بجے نا ہاں تو گویا کہ بارہ چالیس یا بارہ پچاس جیسا کہا جی بہن اسی کے آس پاس سے لے کر کے اب فجر کی اذان تک کی آخری پیر مانا جائے گا بعد سمے نا جی ہاں سورج غروب ہونے سے لے کر کے فجر کی اذان تک کا جو دورانیہ ہے اسے آپ تین حصوں میں تقسیم کر دیں آخری جو گھنٹے ہوں گے آخری تین گھنٹے جو ہوں گے وہ گھنٹے رات کے آخری پہر مانے جاتے ہیں اس میں سورج کے نکلنے کے اعتبار نہیں ہوگا سورج کے نکلنے کے اعتبار دن کی شروعات کرنے کے لیے ہے فلکی اعتبار سے لیکن شرعی اعتبار سے جیسے آپ کو شعری کرنا ہے تاجد کی نماز پڑھنا ہے ٹھیک ہے یا اس آخری وقت میں آپ کو دعائیں کرنی ہے تو آپ کو اس کو اعتبار کرنا پڑے گا شریعت کا وہ تو فل کا نظام چلانے کے لیے ہے وہ ٹھیک ہے یہ جو ہے شرعی اعتبار اس کا ہوتا ہے تو آخری جو پہر ہوتا ہے وہ اس میں کیا نام ہے رات کو تین حصوں میں تقسیم کرنا یہاں پر ایک سوال اور بھی ہوئی ہے کہ اللہ ابرامن جب آسمانی دنیا پر نظر فرماتا تو کیا عرش خالی ہو جاتا ہے اس کے بارے میں امام طیبیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں عرش پر اللہ ابام مستوی ہے کیونکہ وہ ہزار دلیلیں میں نے بیان کیا شیخ ابن ابن تب رحمۃ اللہ علیہ خود بیان کیا ہے اور ساری محکم باتیں ہیں لہذا اللہ اب عرش پر مستوی رہتا ہے اور آسمان دنیا پر اس کا منزول ہوتا ہے لیکن کیفیت ہمیں نہیں معلوم کیفیت کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم چونکہ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کی کیفیت بھی بیان کر سکتا ہے نہیں بیان کر سکتا ایسی اللہ کی صفات کی بھی کوئی کیفیت نہیں بیان کر سکتا لہٰذا اللہ تعالیٰ عرص پر جب رہتا ہے اللہ عرض پر مستوی ہے اور اللہ ہی کے لیے بلندی ہے اور اللہ رب الامن ہر رات آسما دنیا پر مزدور بھی فرماتا ہے لیکن کیفیت ہمیں نہیں معلوم اس کے درمیان ہم کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بہت ساری چیزیں دنیا کے اندر وجود پذیر ہوتی ہیں کیفیتوں کا علم انسان کو نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود انسان مانتا ہے یہ غیب سے متعلق غیبیات یاد اللہ رب الامن نے سورہ بقرہ کے اندر سب سے پہلی صفت ایمان کیا بیان کی علیہ ظالب اللہ علیہ حدمت اللزی نینغ سب سے پہلی صفت ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا ایمان ہے نبی کو نہیں دیکھا ایمان ہے جنت جانب نہیں دیکھا ایمان ہے کہ نہیں ہے اس پر ایمان ہمارا ہے بن دیکھے ایمان رکھنا ایسے ہی بیا سے متعلق اس پر ہمارا ایمان ہے ہمننا و صدقنا ہم ایمان اللہ ہم نے تصدیق کی امبیا نے تصدیق کیا صاحبہ نے تصدیق کیا ان کے لوگ چیز کافی تھی بھی کافی ہے لہٰذا کیفیات میں پڑھنا یہ اہل بدعت کی نشانی ہے اہل بداعت کی یہ پہچان ہے جی ہاں اگر انسان جہالت میں پوچھتا ہے اس کو سمجھایا جائے گا لیکن اگر کوئی آدمی سمجھانے کے باوجود بھی اس وقت مصیر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اہل بدعت میں سے ہے تو یہ بڑی اہم حدیث ہے جو اللہ رب العالمین کی بڑی اہم صفت نزول سے متعلق تھی جسے سب سے پہلے مصنف نے یہاں پر بیان کیا ہے اور اس کے تعلق سے جو کچھ باتیں تھیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی گئی اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ الب المن ہمارے عقیدے کی صلاح فرمائے اللہ البین ہم سب کو بدعقیدگی سے محفوظ رکھے اور اس وقت کو غنیمت جاننے اور اس کا فائدہ اٹھانے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے مانگیں ہر انسان محتاج ہے ہر انسان مجبور ہے کسی کے لیے کمال نہیں ہر انسان کے اندر نقص ہے کمی ہے ہر انسان کسی نہ کسی چیز کا محتاج ہے لہذا اس وقت کے انسان خیال رکھے اور اللہ ابرم سے دعا کرے اللّہ تعالیٰ ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا امین اور اللہ خیر اس وحمد والا علی و صابیش اجمعین